قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو عصایت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہی تنہا معبود حقیقی ہے اس لیے بندوں کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا شکر بجا لانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ تنہا ذاتِ باری تعلیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے ان کی تخلیق میں کوئی اس کا معاون و مددگار نہیں تھا اور نہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی اسی نے ان کے کان آنکھیں اور دل بنائے جو ان کے جسموں کے اہم ترین اعضا ہیں اور انہیں سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ان نعمتوں کا تقاضا تھا کہ لوگ اس منع میں حقیقی کے شکر گزار بنتے لیکن ان میں سے بہت ہی کم لوگ اپنے رب کے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دینے کا حکم دیا کہ اسی نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور تمہیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا جن سے تم اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہو اور جب تمہاری دنیاوی زندگی کے ایام پورے ہو جائیں گے تو وہ تمہیں یہاں سے اٹھا لے گا اور پھر قیامت کے دن زندہ کر کے اپنے سامنے اکٹھا کرے گا لیکن منکرین نباس بادل موت انبیاء کی تقزیب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بات سچی ہے تو ذرا ہمیں اس کی آمد کا وقت تو بتا دو گویا قیامت قیامت کا وقت بتا دینا کافروں کے نزدیک انبیاء کی صداقت کی دلیل تھی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں یہ کہنے کا حکم دیا کہ اس کی آمد کا وقت تو صرف اللہ کو ہی معلوم ہے اور اس بات کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بات سچی نہیں ہے بات یقیناً سچی ہے اور قیامت کی آمد میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں اس کی بہت سی نشانیاں اور دلائل بیان کر دیے ہیں جن میں غور و فکر کرنے والوں کے دلوں میں اس کی صداقت کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا